نے چاہا ہے کہ اس دین کا خاتمہ کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنا دیں سورہ حشر میں نقشہ کھینچا گیا ہے لا جميعاً اللہ فی قرن محسنت او من ورائ جدر. یہ کبھی بھی ہے مسلمانوں تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے جمع ہو کر یعنی جیسے کہ کہیں ایک فوج فوج کے مقابلے میں آتی ہے جمعیت کے ساتھ سفید باندھ کر اس طرح یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اس میں در حقیقت ایک بڑی گہری رہنمائی جو ہے موجود ہے کہ مسلمان امت جب بگڑ جاتی ہے جب وہ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے یہ بزدلی انتہائی درجے میں یہود میں پیدا ہو چکی تھی ان کے تین قبیلے موجود تھے مضبوط ان کی گڑھیاں تھیں قلعے تھے ان کے ان کے پاس بے شمار اسلحہ تھا لیکن یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے ساری مخالفت ان کی جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکانا اور ان کو ابھار کر مقابلے میں لے آنا پھر ان کو یہ شہ دینا کہ تم باہر سے حملہ کرو اندر سے ہم جو ہے وہ گویا کہ مارے آستین کی طرح ہم ڈنک ماریں گے ہم تمہارا تمہارے ساتھ تعاون کریں گے لیکن ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قریش کو تو یہ ابھار کر لاتے رہے اور حملے پر آمادہ کرتے رہے لیکن خود ان میں کبھی جرت نہیں تو لا حکم جميعا اللہ فی قرآن محسن او من ورائے جدر قرآن محسنتن قسم کہتے ہیں قلعے کو قلعہ بندیاں من ورائے جدر فصیلوں کے پیچھے سے یا دیواروں کے پیچھے سے یعنی پتراؤ کر دیں گے اوپر چڑھ کر کچھ کریں گے لیکن یہ کہ مقابلے پر نہیں آ سکیں گے یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدومت مسلمہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری حیثیت جو ہے کگوسائی سیل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب کہیں سیلاب آئے پانی کا کریلا آئے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے کغوسا سیل تمہاری حالیہ ہو جائے گا تو اس پر صحابہ نے پوچھا ہم ان قلت ان نہرویاؤ میں یا رسول اللہ کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی ہماری جو عددی قوت ہے اس میں کمی آ گئی ہوگی فرمایا نہیں بلن تم یوم کثیر ہوگے تو بہت لیکن تم گساؤ سیل کے مانند گے نظر تو بہت آتا ہے جھاگ جو ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی پھر جب سوال کیا گیا کہ حضور یہ کیسے ہو جائے گا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے اس وہن ہی سے توہین بنا ہے کسی کی ذلت کرنا توہین یہ باب تفیل ہے وہن سے تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا پھر صاحبہ نے پوچھا وہ مل واہن و اللہ کے یہ بتائیے وہ بہن کیا ہے تو فرمایا آپ نے خب دنیا بکراہیت الموت خب دنیا بکراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت سے فرار یہ جب پیدا ہو جائے گا تو تم گویا کہ ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی قوت نہیں رہے گی تم جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے اور دنیا کی دوسری قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کوئی دسترخوان بچھا کر کوئی خاتون کوئی خاتون خانہ جو ہے دعوت دیا کرتی ہے کہ آئیے کھانا تیار ہے تناول فرمائیے اس طریقے سے دنیا کی اقوام جو تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے اور یہ نقشہ جو ہے فی الحال واقع حدیث نبوی کی پوری تصویر جو ہے واقعاتی شکل میں اس صدی کے آغاز میں ہو گئی جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام یہ عالم عرب جو ہے اس کے حصے بکھرے کر لیے گئے مختلف دوول یورپ نے آپس میں تقسیم کر لیا یہ انگریزوں کا ہے یہ فرانسیسیوں کا ہے یہ اطالویوں کا ہے یہ فلاں کا ہے اس پر اس کا غلبہ رہے گا یہ اس کے زیر انتظام رہے گا اس پر براہ راست ان کا تسلط رہے گا اور گویا کہ وہ عظیم سلطنت عثمانیہ جس کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ویسے تو سلطنت عثمانیہ تھی حقیقت میں تو وہ سلطنت قائم کی تھی حضرت عمر نے عمر دی گریٹ دی گریٹ امپائر دی گریٹ اس کو ایک انگریز کرنل نے اس کے چیتڑے اڑا دیے لارنس جو تھا جس نے کہ کو آبادہ کیا ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کرنے پر اور اسی کے نتیجے میں یہ روزے بد دیکھنا نصیب ہوا وعدہ ان سے کیا گیا تھا کہ تمہیں آزاد کر دیں گے لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے بل اور وہ یہ کہ غلامی کے زنجیروں میں جکڑ دیے گئے وہ نقشہ جو سدیش میں آیا ہے اس صدی کے آغاز میں بتمام و کمال سامنے آ چکا بہرحال فرمایا گیا کہ یہ جو یہودی ہے یوری دون یتف نور اللہ بے افواہن یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجانا چاہتے اللہ کے نور کو اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یعنی یہ کہ در حقیقت صرف اپنی سادشی کردار کے ذریعے سے یہ صرف افواہیں پھیلا کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے اور یہ نور توحید یا نور اسلام یا نور ہدایت جو ہے جو محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو نصیب ہو رہا ہے یہ بجھ جائے یریدونف نور اللہ فائل و اللہ متم و نور ہی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا متم یہ اس میں فائل ہے اللہ تو اتمام فرما کر رہنے والا ہے ایک عزم مسم جب ہوتا ہے تو وہاں بجائے فیل کے اس میں فائل کی صورت میں بات کہی جاتی ہے اللہ تو یہ کر کے رہنے والا ہے واللہ متم و متم نور ہی اپنے نور کا اتمام فرما کر رہنے والا ہے وَلَوْ کرے ہل کافرون خا یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہے یہاں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے اگرچہ سورہ نور میں ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایمان کے مباحث میں وہ آیات نور آ چکی ہیں اللہ نور اس سماوات و لف گویا کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اگرچہ وہاں ہم نے تفصیل سے یہ بحث کی تھی اس سے مراد ہے نورے ہدایت پورے ایمان اس لیے کہ آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ ایمان کی تفصیل ہے پھر یہ لفظ آ چکا ہے اسی حصے میں ہمارے منتخب نصاب کے سورہ تغابل میں رسول و نور الزی ان پس ایمان اللہ و اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا ہے یہ نور جو ہے یہ قرآن ہے اگلی آیت کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا نور نور ہدایت نور اصل میں ذریعہ بنتا ہے کسی شے کو دیکھنے کا یہ جو نور ہے جس سے ہم واقف ہیں روشنی ہے یہ چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے ہمارا جو عمل رویت ہے کسی شے کو دیکھنا اس میں دو چیزیں ضروری ہیں خارج میں روشنی موجود ہو باطن میں نور بسارت موجود ہو آنکھ کے اندر میں نور بسارت ہو خارج میں نور موجود ہو روشنی موجود ہو تو ہم کسی شے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن فرض کیجئے کہ نورِ بسارت تو ہے لیکن خارج میں روشنی نہیں ہے تو ہم اشیاء کو دیکھ نہیں سکیں گے اس اعتبار سے جو بہتری حقائق ہے اس کائنات کے انہی کو منکشف کرنے کے لیے انہی کو سامنے لانے کے لئے مبرہن کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ نازل فرمایا تو گویا کہ نورِ وہی یہ نور نورِ ہدایت یہ ہے وہ نور کے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جس کی تکمیل ہوئی ہے قرآن کی شکل میں چنانچہ وہ آیا مبارکہ وہ الفاظ جو آئے ہیں سورہ معاہدہ کی تیسری آیت میں ال یوم اکمل لکم دینکم اکم و اتمم تو نعمتی و لکم الاسلام دینا میں نے تم پر آج کے دن اپنے دین کا اکمال کر دیا دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اتمام سے ہی لفظ متم بنا ہے اور نعمت نعمت ہدایت ہے بارہا اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ نعمت اسد نعمت ہدایت کا نام ہے باقی جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں یا جن کے حوالے سے نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے چاہے وہ دولت ہے صحت ہے اولاد ہے جو بھی کچھ ہے ان کا نعمت ہونا منحصر ہے اس پر کہ نعمت ہدایت موجود ہو اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو انسان اپنی قوت کو اپنی صحت کو کسی غلط جگہ سرف کرے گا اپنی آکمت کو برباد کرے گا دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو دولت جو ہے وہ اللّ و میں سرف کرے گا اسراف اور تبزیل میں صرف کرے گا عیاشیوں میں صرف کرے گا تو یہ دولت نعمت نہ ہوئی اسی طریقے سے اولاد ہے لیکن انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہے نہ اولاد کی وہ تربیت صحیح کرے گا نہ اولاد جو ہے اس کے لئے آئندہ کے لئے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد نہ صرف آخرت میں اس کے لیے موجود عذاب بن جائے بلکہ دنیا میں بھی وبال بن جائے اور بڑھاپے میں وہی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے لئے کوسٹ کا ذریعہ بن جائے تو کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو تو اسلم نعمت ایک ہی ہے اور وہ نعمت ہدایت ہے اور وہ ہے الہدا قرآن حکیم تو اتمام نور اتمام نعمت اور اتمام جو ہے وہ در حقیقت وہ ہے قرآن مجید کی تکمیل اور قرآن مجید میں ہدایت کا کامل ہو جانا واللہ لاہ متن و نور ہی کافرون چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ کافروں کو اصل دشمنی جو ہے وہ تو قرآن سے تھی حضور سے تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ تو بلکہ ان کی جو بھی عقیدت رہی تھی قرآن کے نزول سے قبل وہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی حضور کو خطاب دیا تھا صادق البین انہی کا کہنا یہ تھا کہ لا تسما الحاد ہے لال اس قرآن سے ان کی ساری دشمنی بیر جو ہے وہ قرآن سے تھا نہ سنو اس قرآن کو بلکہ جب محمد قرآن سنائے تو تم وٹنگ کرو شور مچاؤ لو حرکتیں کرو اسی راستے سے تمہارے غالب ہونے کا امکان ہے اسی طرح فرمایا سورہ ہجم میں اور جال قرآن عزین قرآن مجید کا کیما کر رہے ہیں یہ اس کو بگاڑ رہے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں تاکہ کہیں قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہ بن جائے اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اصل دشمنی حضور سے کہا گیا یہ تھے میں قرآن ان غیر حاضم اور بددل ہوں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کیجیے یا اس میں کوئی ترمیم کر دیجیے تو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا تو مختلف مواقع سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے کہ اصل جو انہیں دشمنی تھے قرآن سے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مشرقی نے مکہ کو ذاتی اعتبار سے محبت تھی لیکن دشمنی اصل جو تھی وہ قرآن سے تھی اسی طرح یہود کا معاملہ یہ ہے قرآن مجید میں ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل کی دشمنی کہ وہ یہ دولت جو ہے دولت ہدایت بجائے ہمارے وہ محمد کی طرف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ ہماری دشمنی میں جبرائیل نے یہ کیا ہے یہ ہے اصل میں یوریدون افواہم و اللہ نور ہی ولاؤ کرہل کا اس لفظ کو اتمام نور کو علامہ اقبال نے مختلف انداز میں اپنے اشار میں بیان کیا ہے توحید کے لیے لفظ نور لائے ہیں جواب شکوہ بے شعر بہت ہی عمدہ شعر ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام وہی اتمام کا لفظ اتمم تو نعمتی واللہ متم و نورحی. نور ہی توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اسی طرح وہ جو شب گریزہ ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نقب توحید سے تو یہ گویا کہ اس وقت کی جو صورت تھی یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس کو ان دو آیات میں کھول دیا گیا پہلے یہ کہ وہ من ازلم ممن افطرا اللہ القبہ انہوں نے ڈھال بنایا ہے اپنی افترا بازی کو حضور کی دعوت کے مقابلے میں اپنے افترا کے ذریعے سے اس کو رد کرنے کی صورت اختیار کی ہے یوریدون افواہم و اللہ متمنور ہی ولا کر فرور اور وہ تو تلے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا کہا کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو جیسا کہ میں اس سے پہلے ارض کر چکا ہوں ہمیں اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے اس آئے مبارکہ کی روشنی میں اس کا بھی مشاہدہ کر لینا چاہیے تاریخ اب اس بورڈ پر آ گئی ہے ابھی جو کچھ یہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد تاریخ نے جو ایک نیا ٹرن لیا ہے اور جو حالات ہیں دنیا کے وہ ایک نئی سمت میں مڑ گئے وہ کیا ہے کہ کچھ عرصے سے تقریباً یوں سمجھئے کہ نس سدی سے جو کشمکش چل رہی تھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کا مرکز و محور کیا تھا دو سپر پاورز کا آپس میں تصادم اور مقابلہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ختم ہوئی اب سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ہے اور دوسری حقیقت جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں لیکن اس کو چاہیے کہ اب اس کو عام کیا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ امریکہ پر اصل میں جو سوار ہے وہ یہود یہود فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں اور یہ فرنگ وہ تھا در حقیقت علامہ اقبال نے تو یہ شیر کہا ہے آج سے نس سے بھی پہلے اس وقت تک فرنگ جو ہے وہ برطانیہ اور, اور یہ جو ممالک ہے خاص طور پر برطانیہ ہمارے لیے علامہ اقبال گئے یورپ میں انہوں نے مشاہدہ کیا اور جا کر یہ در حقیقت ان کی مشاہدے کی گہرائی کی کا ایک ثبوت ہے کہ انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اس وقت شکنجا جو ہے یہاں وہ در حقیقت یہودیوں کا ہے وہی شکنجا تھا جس کا رد عمل ہوا ہے جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں ہٹلر نے اس شکنجے کو پہچان لیا تھا کہ یہ ہم پر سوار ہے اور یہ در حقیقت ہماری معیشت کو کنٹرول کر رہے ہمیں جکڑا ہوا انہوں نے اپنے ہتکنڈوں کے اندر اس کا رد عمل تھا اور ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا تاریخ کا واقعہ چالیس لاکھ یا ساٹھ لاکھ انسانوں کا قتل عام جس کے لئے کہ اسپیشل پلانٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کئے گئے تھے کہ اتنے لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ڈسپوز آف کرنا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے گا ان کے لیے کتنی قبریں کھودنی پڑیں گی کتنے مزدور درکار ہوں گے ان کے لیے اگر جلایا جائے تو کتنا ایندھن ضائع کرنا ہوگا لہذا اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ جس میں ایک طرف سے وہ گیس چیمبر میں لوگ داخل ہوتے تھے اور اس کے بعد پٹا چل رہا ہے جیسے فیکٹریوں میں کوئی چیزیں ایک جگہ سے ایک, ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہوتی لاشیں چل رہی ہیں اس پر اور پھر ان کا جو بھی قیمہ کیا گیا اور کس طرح سے کیمیکل سے ٹریٹ کیا گیا کہ آخر میں اس پلانٹ میں سے صرف ایک بدبو سیاہ رنگ کا مائے لکوڈ نکل رہا کچھ نہیں جس کو انہوں نے کھاد کے طور پر استعمال کر لیا اور اسے اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا اتنا بڑا حادثہ تاریخ کا ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے اتنی بڑی دشمنی جو ہے ایک قوم کو دوسری قوم سے تاریخ میں شاید اس کی دوسری مثال موجود نہ ہو کیوں ہوئی ہے اس لیے کہ اسے احساس ہوا ہے لیکن یہ احساس بہت بعد میں ہوا ہے علامہ اقبال جب مشاہدہ کر کے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا سن پانچ سے سن آٹھ تک تین سال کا قیام ہے علامہ اقبال کا یہ یورپ میں اور اس میں جو مشاہدہ انہوں نے کیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے آج کا وہ فرنگ جب سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اس عالمی سیاست پر جب امریکہ نمودار ہوا ہے باقی اس کے بعد کا اب تک کارسا تو رہا ہے کہ ایک مدعے مقابل تھا روس اس کے برابری کا مدعی تھا وہ امریکہ جو ہے وہ گویا کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کر تو آ گیا تھا اب وہ گویا کہ واحد سپریم پاور رہ گیا ہے اور اس پر جو تسلط ہے وہ یہود کا ہے اس کی پالیسیز ان کے قبضے میں ہے ان کے کنٹرول میں ہے بڑا سا بڑا جو ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کے الیکشن کے سلسلے میں ان کے ہاں فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ جو ٹرن آیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اب اسلام ان کا دشمن ہے ان کا ٹارگیٹ نمبر ون ہے البتہ اسلام کو بھی وہ دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صحیح تجزیہ ہے ایک اسلام وہ ہے جو مذہب ہونے کی حیثیت پر کانے رہے عبادات ہے نماز روزہ ہے کچھ رسومات ہے اپنے مردوں کو کی تدفین ہے تکفین ہے اسی طریقے سے شادی کا جو طریقہ ہے ٹھیک ہے اس حد تک جو اگر یہ رہے محدود اپنے اسلام کو نماز روزے اور کچھ مظاہر کے ساتھ اگر محدود رکھے تو کوئی حرج نہیں یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے فنڈامنٹلسٹ وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان جماعتیں یا تحریکیں ہیں کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے غالب کرنا ہیں جب دین کی حیثیت سے غالب کرنے کی جد وجہد ہوگی تو ان کا نظام ان کی تہذیب ان کا تمدن اس کے ساتھ ایک ٹکر ہوگی ورنہ مذہب کی حیثیت سے اسلام وہ ان کے تابع رہ سکتا ہے آج امریکہ میں بھی اسلام ہے اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں چرچ خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نمالوم کتنی جو ہے وہ گرجا خریدے گئے اور ان کو مسجدوں میں کنورٹ کر لیا اس سے کوئی حرج نہیں ہے وہ جا کر وہاں چرچ میں کوئی وہ لارڈس پریئر کرتے تھے یا بائبل پڑھ لیتے تھے یہ مسجدوں میں قرآن پڑھ لیتے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے نظام کو چیلنج نہ کیا جائے اور اس نظام کے تحت رہتے ہوئے ایک مذہب کی حیثیت سے اگر برقرار رہنا چاہیں تو تمام مذاہب کو وہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام چونکہ صرف مذہب نہیں دین ہے اور دین پوری حیات انسانی پر اپنا غلبہ اور تسلط چاہتا ہے دین ہے ہی وہ جو غالب ہو جب دین مغلوب ہو جائے تو وہ در حقیقت دین نہیں رہتا وہ تو پھر مذہب بن جاتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جو ایک جو کم اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی جب اسلام غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے جیسے کہ انگریز کے دور میں یہاں تھا نماز روزے کی آزادی ہے چاہے تم داڑھی کتنی لمبی رکھ لو اپنے پائیںچے کتنے ہی اونچے رکھ لو انہیں اس سے کیا کام کرو دفتر میں آؤ ہماری جو گاڑی ہے حکومت کی مشینری کی اسے چلاؤ اس میں بھوڑوں کی طرح جت جاؤ باقی یہ کہ تم اپنے جو بھی نماز ودہ کرنا چاہتے ہو کوئی اعتراض نہیں اس پر جو بعض علماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ انگریز نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے اس لیے ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ان حکمرانوں کو تشویش ہو اس پر علامہ اقبال نے بھپتی چست کی تھی اور صحیح پکتی چست کی تھی کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نانا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام تو آزاد نہیں ہے اسلام تو یوں سمجھئے کہ مغلوب ہے اسلام تو اسیر ہے بندھا ہوا ہے پامال ہے ہاں اسلام کا صرف وہ حصہ جو عبادات سے متعلق ہے کچھ رسومات سے متعلق ہے اس کو آزادی حاصل ہے تو اصل میں جو اس وقت انہوں نے اپنا ٹارگٹ نمبر ون اور دشمن نمبر ایک اسلامک فنڈامنٹلزم کو قرار دیا ہے یہ بالکل یوری دون الف اور اللہ بے افواہم یہ در حقیقت اسی انہیں الفاظ کی ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت پھر سامنے آ ہے حالات جو ہے اس وقت عالمی سطح پر وہ گویا کے ایک طرح کی عملی تفصیل ہے ان الفاظ مبارکہ کی یوریدون الف نور اللہ بے افواہم و اللہ متن بنور ہی ولہ کرے ال کافرور اللہ تو اپنے نور کا اقمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس کے ذمن میں ابھی کچھ اور باتیں مجھے ارض کرنی ہے وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ارض کروں گا بارک اللہ لی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی و کم بل آیات وسک الحکیم